و سجود سو چملال یا کنکی پھر رکو پھر سجود کے نہ مسلم بخار کے ذکر کھڑے ہوا مسرت احتال فل ار کان مسرا احتال ارکان چکھاؤ ماؤ جلسہ پھر رکو پھر سجوت داسا ہے سیت لری اے میں سرا سا میں سو فرد وی اور پتھر کو تعدر سا جتنا کل دے من باطل وہی تو پسل ان کلم تو سل مصیب مبارک دان کی لا تج دو سلا تندا فیمر رج رفیہ اور داہنا پین یور واد وجوت کر پتر سر اور دن ترجیح اور تحریر جانبانی تو نت ہوئی نہرکا لازم نے ہوئی سے مصیبر کردہ مسربڑی کی تصل سرادا دوسرے کی بتلس سرادہ مارو چلا مسلم کمال مراد نہ براد دان کے لا دا تو مراد نہ ترک رواج اب سرا جب اعتبار تو ترک السلسرا نہ اعتبار سے ترک الفرسرا مرنا ہے سنگو پھر رکے گا سن داخوں کو تم کساں جکائل د فرضیت تین ناگی مانا گئی نہ کافی کی گئی انہیں بات چل دے فیتبار دفرس مندا سے جنہیں غری کمرا کی سرا نقصان سرا فرض ہوئی پھر حای سنیا پڑا تھا